مدحو مسلی علّہ رسول اما کریم فاعوذ فعضب اللہ العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ احیاء میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں ہم علم کی فضیرت پہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے طالب علم کی اور حصول علم کی جو فضیلت تھی اس پہ ہم نے روشنی ڈالی ہے اور اب اس کے بعد ہم تعلیم کی فضیلت کے اوپر بات کرتے ہیں تو یعنی جو ہمارے معاشرے میں جو تعلیم دینے والوں کا جو مقام ہوگا اور پڑھانے والوں کا کی جو فضیلت ہے علم بانٹنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آیات کریمہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیوم اور چاہیے کہ علماء اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس آئیں تاکہ وہ بچیں اس سے مراد یہ کہ علم کا سکھانا اور ہدایت دینا ہے یہ آیت کس سورہ میں ہے سورہ توبہ کی آیت ہے آیت نمبر ایک سو بائیس تو آج کے جو علماء ہیں ان کی جو ڈیوٹی ہے خصوصاً حضور اقدلی و وسلم کے وسال کے بعد یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں اور ان کو دوزخ کے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں اور علماء میں پھر علم الحسان کے جو علماء ہیں جو تزکیا کے علماء ہیں جو مشائخ ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے تو یہ اس کا ایک باطنی معنی مانا ہوگا عیسائیت اس کا اسی طرح سے قرآن شریف میں آتا ہے وہ از اقض اللہ میسا قلدین ات الکتاب لنا سی ولا تخت مون اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ وہ اسے لوگوں سے ضرور بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں تو یہ بھی علماء کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس نالج ہے اس کو بیان کیا جائے اس کو چھپایا نہ جائے اور اس میں امام غزالی فرماتے کہ اس میں علم سکھانے کو واجب قرار دیا گیا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ جی وہ ان فریق ام منہم لئی الحق یا لمون اور ان میں سے ایک کرو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں یعنی علم کو چھپانا حرام ہے جیسے گواہی چھپانے کے بارے میں آتا ہے یہ سورت البقرہ کے آیت نمبر ایک سو ہے اور اسی طرح سے آتا ہے کہ جی وَمَنْ يَكْتُمْ هَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قُلْبُهُ جو اسے گواہی کو چھپائے اس کا دل گناہگار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا اَتَ اللہ عَالِمًا علماً إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه ولا يكتموه من دوبارة سفرته ما أتى الله عالما علما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين وَلَا اللہ تعالیٰ نے جس عالم کو علم دیا ہے اس سے وہ عہد لیا ہے جو کرام سے لیا کہ وہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں تو ہم آپ مسلمانوں کے دیکھیں کہ کس طرح سے ایک علم و حکمت تھا جو کہ ہمارے حکماء میں تھا اور بہت سارے ایسے علوم تھے جو مسلمان جو علما یعنی حکما تھے حکیم تھے انہوں نے اپنے تک رکھے وہ فارمولے اور آگے نہیں بیان کیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نسل،, نسل در نسل منتقل نہ ہو سکے تو جو کچھ علم ہو اس کو بانٹنا چاہیے اس میں سے اس میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے اسی طرح آتا ہے قرآن شریف میں کہ ومن احسن کلم ومن احسن القلم ممن دا اللہ اور یہ اس میں آتا ہے سورہ فصلت میں کہ اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے اللہ تعالی کی طرف بلاتا اور اچھے کام کرتا ہے اب یہ جس طرح سے کتاب میں پرنٹ ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ من اصل القلم مند اللہ وہ عاملہ صالحہ لیکن ہم اس کو قرآن شریف میں چیک کریں گے صلت اور آیت نمبر تھرٹی تھری تو اس میں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کیا مقام اللہ تعالی نے دیا ہے اور یہ صرف ایک مقام نہیں ہے ٹیچرس کا بلکہ ٹیچرز کی ڈیوٹی ہے اسی طرح جب کوئی مشائق ہیں مشائق کا یہ مطلب صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک شیخ کا یا ایک لیڈر کا رتبہ مل گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی لگتی ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس علم ہے جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو دوسروں تک بیان کیا جائے اور اس کو ہرگز چھپایا نہ جائے اور علم کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اپنے قلب کو گناہگار کرنے والی بات ہوتی ہے تو علم کو چھپانا نہیں چاہیے علم کو بانٹنا چاہیے تاکہ علم بڑھے اور دوسری طرف جو شخص علم کو پھیلا رہا ہے اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے تو قرآن شریف میں جب اس کی فضیلت ہے تو استاد کو ہمیشہ باپ کا درجہ دینا چاہیے استاد کا احترام کرنا چاہیے جس نے ایک لفظ بھی آپ کو سکھا دیا وہ آپ کا استاد ہے تو یہ یہ بات سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے کہ جس نے ایک لفظ آپ کو سکھا دیا وہ آپ کا استاد ہے تو ہمارے کتنے اساتذہ ہیں استادوں سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے استادوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے اور بہت عزت اور احترام سے پیش آنا چاہیے اسی طرح جب ایک آپ کا روحانی استاد ہو روحانیت میں آپ کا استاد ہو تو اس کا بھی مکمل احترام کیجیے اور کبھی بھی استاد کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لما ورثۃ الامب کے جو علما وہ تو انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کے وارثین کو چاہے وہ علم الاحسان کے ہوں استاد یا چاہے سیکولر مضامین کے استاد ہوں اور چاہے علماء دین ہوں کسی قسم کے استاد ہوں تو ان کو ہمیشہ ان کے حکم کو سار آنکھوں پر رکھیے ان کا حکم مانیے ان کی مکمل عزت کیجئے احترام کیجئے اور ان کو ایک مقام دیجیے تو اب یہاں پہ جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے ومن احسن کولم ممن دا الام صن من المسلم تو یہ جو کتاب تھی اس کے اندر یہ غالباً کتابت کی غلطی ہو گئی تو اصل میں آیت اس طرح سے ہے تو ہم اب واپس جاتے ہیں اس کتاب پر اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہے جو اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے اسی طرح قرآن شریف میں آتا ہے ادو الابیل ربی کب الحکمت ولما عزت اور یہ آتا ہے جی سورت ان نحل میں کہ اپنے رب کی طرف راستے کی طرف حکمت اور اچھے واز کے ساتھ بلاؤ اب یہ بڑی امپورٹینٹ بات ہے کہ حکمت کے ساتھ اور اچھے باز کے ساتھ یعنی اب ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ جو ہے وہ عوام کی محفل ہے اس میں آپ بہت عالمانہ قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں یا آپ ایک ہندو سے مخاطب ہیں اور آپ پہلی ہی مجلس میں اس کو عذاب جہنم سے ڈرانا شروع کر دیا اور اس کو بتانا شروع کر دیا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم مارے جاؤ گے تو وہ ہو سکتا ہے گمان غالب ہے کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا تو حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسے آہستہ آہستہ اسلام کی خوبیاں بتاؤ بتاؤ بتاؤ اس کے بعد اس کو اسلام کے قریب کرو پھر جب اسلام میں مکمل وہ داخل ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو بتاؤ کہ جی یہ اسلام پہ عمل کرنے کا یہ ثواب ہے اور نہ عمل کرنے کا یہ گناہ ہے تو اس کو ایک طریقے سے حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ بیان بات بیان کی جائے اسی طرح اگر آپ علماء کی محفل میں ہیں تو آپ کا طرز بیان آپ کا اسلوب مختلف ہونا چاہیے اور علماء کی محفل میں علماء کو ہی بیان کرنا چاہیے تو یہ سارے ایک کچھ طریقے ہوتے ہیں پھر جس طرح کی محفل ہے اس طرح کے ان کے انداز فکر کے مطابق بیان کیجیے ایسا نہ ہو کہ جی کوئی شخص بالکل جو ہے وہ مانتا ہی نہیں کسی چیز کو اور آپ اسی چیز پہ بات کیے جا رہے ہیں تو وہ خلاف حکمت ہوگا تو حکمت کے مطابق آہستہ آہستہ لوگوں کی عقل کو لوگوں کے مائنڈ کو پڑھیے اور اس کے مطابق لوگوں سے بات کیجیے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ یو المحم الکتاب الحکمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں پھر احادیث مبارکہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا رجولن واحدن خائر من الدنیا و ما اگر اللہ تعالی تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے وہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے یہ صحیح مسلم میں ہے باب بن فضائل علی بن طا... ابی طالب تو صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے تو یعنی آپ دیکھیں کہ آ... یہ یا... ایک شخص کو اللہ تعالی اگر ہدایت دے رہا ہے آپ کی وجہ سے تو کتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ دنیا و معافی سے تو اس لیے جو بھی آپ کو اچھی چیز پتہ چلتی ہے اس کو بیان کیجئے آگے بیان کیجئے as long as کہ وہ اتھینٹک ہو پہلے چیک کر لیں کہ وہ اوتھنٹک ہے کہ نہیں ہے علماء سے پوچھ لیں اگر تو وہ اسٹریٹ فارورڈ قرآن کی آیت ہے حوالہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے تو پھر آگے بیان کر دیں حدیث ہے سہایت ستا میں سے ہے تو یا سنن یا احمد میں سے ہے امام محمد بن حنبل کی یا اور جو مستردر حاکم, حاکم ہو گئی کوئی کتاب کا حوالہ لکھا ہوا باقاعدہ اور راوی کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے تو حدیث کو بھی آگے بیان کیجئے لیکن اگر آپ کو راوی اور کتاب کا حوالہ نہیں مل رہا تو پھر اس کو آگے نہ بیان کیا جائے تو اسی فلسفے کے تحت جو ہے یہ ہماری جو جماعتیں ہیں جو اصلاح کا کام کر رہی ہیں وہ اسی فلسفے کے تحت کرتی ہیں کہ جی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو ہمارا بیڑا پار یہ آپ دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں مولانا اریاس قادری صاحب ہیں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں پیغام ٹی وی والے ہیں اور اقرا چینل ہے اور کتنے سارے چینلز ہیں نور ٹی وی ہو گیا یہ سب ایک دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کو بھی تمہارے ذریعے اگر ہدایت ہو جاتی ہے تو تمہارے لیے دنیا اور مافیا سے بہتر ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترغیب و ترحیب میں یہ ملتی ہے منتا علم بابمن علم لی من ناسا اوتی س واب صدیقہ جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے تاکہ لوگوں کو سکھائے تو اسے ستر صدیقوں کا ثواب دیا جاتا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من عالما و عاملہ و علمہ فضا فی کا تو جو شخص عالم ہو اور عمل کرے نیز سکھائے تو اسے آسمانوں کی سلطنت میں عظیم کہا جاتا ہے اور یہ کنز المال میں آیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو قول ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی عابدین اور مجاہدین سے فرمائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ علماء, علماء کرامرز کریں گے کہ انہوں نے ہمارے علم کی فضیلت کے باعث عبادت اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کی طرح ہو سفارش کرو تمہاری شفات قبول ہوگی اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کنز العمال کی حدیث ہے اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے جو کہ زیادہ صحیح حدیث ہے تو اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل لا فکما زہبہ بما ذہب من العلم حتہ اذا لم یبق اللہ راوسن سلو افطر علم و الون اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو اطاق کرنے کے بعد ان سے واپس لے لے بلکہ علماء کو اٹھانے کے ذریعے سے علم کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی علماء کو اٹھانے کے ذریعے علم کو اٹھائے گا جب بھی کوئی عالم اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا علم بھی چلا جائے گا حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا کہ جب جاہل لوگ لوگوں کے رہنما ہوں گے اگر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتوا دیں گے اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ فتوا اسی کو دینا چاہیے جو پراپر عالم ہو اور مفتی ہو اس کے علاوہ کسی کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء تیار کرنے چاہیے مدارس میں بھی تیار کرنے چاہیے کالجوں میں بھی یونیورسٹی میں بھی یہ دین کے علماء کی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو دنیا کے علوم ہیں ان کے بھی علماء تیار ہوتے رہنے چاہیے تو علم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے پھر جس شخص نے علم حاصل کیا یہ جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ جس شخص نے علم حاصل کیا پھر اسے چھپایا بیان نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام ڈالے گا تو بہترین عطیہ اور سب سے اچھا تحفہ کیا ہے تو یہ, یہ تو حدیث تھی نا جامع مزی کی تو میں اسی لیے یہ باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ مجھے اللہ تعالیٰ کی آگ کی لگام نہ ڈال دیں قیامت کے دن ورنہ میں کہاں کہاں علم کہاں علم تو مجھے چھو کے نہیں گزرا لیکن جو جتنا مجھے کچھ تھوڑا بہت اندازہ ہے کچھ تھوڑا بہت پڑھ کے میں بتا سکتا ہوں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں پھر اسی طرح آتا ہے کہ جی بہترین عطیہ اور سب سے اچھا تحفہ کیا ہے دانائی کی ایک بات جسے تم سنو پھر اسے محفوظ رکھ کر اپنے مسلمان بھائی کے پاس لے جاؤ اور اسے سکھا دو تو یہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے یہ مجموعہ زوائد میں آتی ہے یہ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت سہائے ستا کی کوئی حدیث ہے تو ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زبان سماوات ہی وہ و ہی الآ حدیث بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق حتی کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی دریا میں لوگوں کو نیک نیکی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں یعنی کہ حشرات الارض اور جو آپ کے جو سمندری مخلوق ہے وہ بھی عالم کے لیے دعا مانگتے ہیں تو عالم کا یہ رتبہ ہے اور عالم کی قدر کرنا سیکھیں علماء کو برا بھلا نہ کہیں اور اس کے بعد یہ سارا جو ہے وہ اس کی عالم کی ایک فضیلت ہے پھر ایک اور جو آتی ہے کہ حدیث کے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دو مجلسیں دیکھی ان میں سے ایک مجلس والے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے اور دوسرے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں اگر وہ چاہے تو ان کو عطا کرے اور چاہے تو روک دے لیکن وہ گروہ جو لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے بے شک مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہے پھر آپ ان کی طرف چلے اور ان کے پاس بیٹھ گئے تو یہ علماء کا مقام ہے اور علماء چاہے علماء دین ہوں چاہے دنیاوی علوم کے علماء ہوں چاہے علم کے علماء ہوں سب کا بہت بلند مقام ہے اور یہ سنن ابن بادشاہ میں سے یہ حدیث تھی اسی طرح بخاری شریف کی جو ایک حدیث ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے جس ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش کے جیسی ہے کہ وہ زمین کے ایک ایسے ٹکڑے کو پہنچتی ہے جو اسے قبول کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ گھاس اگتی ہے اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو پانی کو روک لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو نفع عطا فرماتا ہے اور وہ اس سے خود پیتے ہیں اور جانوروں کو پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ایک خطہ ایسا ہے جس میں پانی نہیں ٹہرتا نا نہ اس سے گھاس پیدا ہوتی ہے تو آپ نے پہلی مثال ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمائی جو اپنے علم سے نفع اٹھاتے ہیں اور دوسری مثال ان لوگوں کی ذکر فرمائی جو اپنے علم سے نفع پہنچاتے ہیں اور تیسری مثال ان لوگوں کی جو ان دونوں باتوں سے محروم ہیں پھر اسی طرح جو ہے وہ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین باتوں کے ہیں تو ان میں سے ایک ہے ایک وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے تو اس میں حاشی میں جو مترجم ہیں انہوں نے پوری حدیث بھی لکھی ہے اور ابو حرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین عمل باقی رہتے ہیں صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا مانگے اور یہ مشکات شریف میں آتی ہے تو اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیر علی نیکی کی راہ دکھانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے تو دوسروں کو ترغیب دیا کرو آپ کو بھی ثواب ہوگا اور یہ یہ حدیث ہے تو اس میں اور یہ جامع ترمزی میں آئی ہے اسی طرح صحیح بخاری میں جو ایک حدیث آتی ہے اور وہ ایسے ہے کہ دو قسم کے انسانوں پر رشک کیا جا سکتا ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اسے لوگوں کے اور اسے لوگوں کو سکھاتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو وہ اس کو نیکی کی راہ پر خرچ کرنے کی قدرت عطا فرمائی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خلفاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو عرض کیا گیا کہ آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو پسند کرتے ہیں اور بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ جو حدیث ہے اس کا مجھے حوالہ یہاں پہ درج نہیں ہے لیکن حوالہ پھر جس کا درج نہیں ہے وہ یہی ہے کہ حیاء العلوم میں آتی ہے تو تو شاء تعالی اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اللہ تعالی میں علماء کی قدر کرنے کی توفیق تع فرمائے اور اگلی مجلس میں ہم انشاءاللہ صحابہ اور تابین کے جو اقوال ہیں وہ ہم بیان کریں گے کہ علماء کا کیا مقام ہے اور علم بانٹنے کا کیا مقام ہے وہ آخر الدعوانا الحمد اللہ رب